دس تک کر سکتا یا ترقی کی میں اپنی پر اللہ تبارک و کا تذکرہ, احسانات کا تذکرہ شروع ہوا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے سمجھدار آدمی باپ اپنے بیٹے کو اکثر اپنے ماتحت کو بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھی کو سمجھاتے ہیں کہ میں نے یہ احسانات کیے ان احسانات کے بدلے میرا حق بنتا ہے آپ پر کیا میری بات کو مانیں یا میرا ساتھ دیں یہ ایک پورے مضمون ہیں شاہج اللہ رحمۃ اللہ کے تصویر بھی اللہ اللہ اللہ کے احسانات کا تذکرہ کر کے پھر ان کو دعوت دینا اللہ کہا ہے محض رحمان اور جب تم نے کھائے منساحم ہر کو یقین نہ کریں گے ذرا جب تک کہ نہ دیکھ اللہ کے سامنے عادت تم اسواقت ہو پھر آ یا تم کو بجلی نے ون تم تنظر اور تم دیکھ رہے تھے آپ حضرت تم حضرت تم جہیر علی تنظرون فیل ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خرم خراب دیکھنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ بات سننا چاہتے ہیں بات سننے کے لیے مسئلہ سام لے گئے کے لیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں سترہ آدمی تھے تو اس پر ایک بیوی آئی جس میں سارے مر گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تو جلی کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ سکو گے موت پھر اٹھا پھر اٹھا کھڑا کیا نے تم کو مر گئے پیچھے مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کیا اتنا بڑا احسان ہوا کہ موت کے بعد سے زندگی تھی دوسرا کہ اللہ پہلے برقمانے بنی سائی آپ نے آدمیوں کو ہی مار لیا آپ نے قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کرزل للنا علی جم الغ ملنا المن اور سلوا سایہ کیا ہم نے تم پر آبر اور اتارا تم پر من و سلبا تو یہ ان پر وادی پیا میں جب یہ گراؤنڈ سے چھوٹنے کے بعد گئے تو وہاں نہ کوئی گھر کا سامان نہ کوئی کھانے کا سامان اللہ پاک نے یہ سب فرمایا کہ جس وقت سائے کی ضرورت ہوتی بادل سایہ کر لے تو گرمی نہیں اگر مسلسل ہے کہ ہفتہ دن کو بادل سایہ کرے اور رات جو ہے مکہ صاف رہے گرمیوں کے موسم میں تو درجہ حراض پانچ لے کر دس کرے تک کم سکتا ہے اور سردی کا مسلسل ایک ہفتہ رات کو بادل رہے اور دن کو جو ہے تو پوری نکلتا رہے تو درجہ رات پانچ درجے سے لے کر دس ابر کا بندوبستیا گھر کے بندوباست کا ابر بھی کی اور من و سلوا خوراک اتاری من جو ہے تو ایک قسم کا حلوہ نماز جو کہ پتوں پر زمین ہوتی تھی اور شلوا بٹیر بٹروں کے ہال کے ہال آتے تھے عرو میں تو یہ بات ہے مار درتا ہم نے تم کو دی ہیں اماز نمونہ اور نمونہ وہ لازم قانون کو اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں سارے افراد سے باغیز اللہ کو نہ مانا اور نہ ماننے کا اپنا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان وہ تورنجبین کہتے ہیں تو رنگ قسم کی چیز ہوتی جو میٹھی میٹھی بھی ہوتی تھی اور اس پہ ترسی ہوتی تو غذا کی جتنی ضرورتیں اتنی بیلنس ڈائٹ کی ساری اس میں ہوتی تھی جہاں تک کہ وٹامن سی کا پہرا ان کو اللہ کا اب یہ جاتا میں جنگل میں جاتے تھے نا دیبانوں میں درختوں کے پتوں پر مخیر سفید کی جگہ ہوتی ہے اگر آپ کھائیں تو اس میں لوگ کر خود دینے ہاں دا. بالکل میٹھی بھی ہوتی ہے اور اتنا ان پر تھا کہ کہتے ہیں کپڑے جو تھے وہ میلے نہیں ہوتے تھے اور جتنا آدمی بڑھتا تھا اس کپڑا تو ساری جاتا تھا خود بہت پانی پر لاٹھی مار بار کس میں دور پڑے اور زمین میں لگا ہوا پتھر نہیں تھا اور یہاں جاتے تھے اٹھا کر لے جاتے اور رکھتے تھے بس ہی پانی شروع ہو جاتا وہ کلو حاضر کر لیا تھا تو کلو میں نہ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو شہر میں اور کھاتے پھر اس میں سے جانچا ہو براغت سے وہ بابا اور داخل ہو دروازے میں سے سجم سرجا کرتے ہوئے تو اور کہتے جاؤ خد پتن بخش دیتو ناخل کو معاف کر دیں گے ہم کتا جائے تمہارے کسور مخی ہو زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں تو یہ انہوں نے جب کہا کہ ہم ایک کھانے پر سبر نہیں کرتے ہمیں خود ذرا و زندگی ملنی چاہیے تو اس پر اللہ کو حکم آیا کہ اس بستی میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہاں کھاؤ پھر مزے کرو ایک داخل ہوتے وقت جو ہے تم فلجا کرتے ہوئے داخل ہو حکمت تم کہنا کہ اللہ ہماری مقصد فرما دے اور یہ بات اگر تم نے کر لی تو تمہیں معاف کریں گے اور تمہیں اور بھی قبد اللہ غیر غیر اللہ پھر بل دارا نے بعد کو خلاف اس کے جو کہ جن کو غیر اللہ جو ان سے کہی گئی تھی کہ کی جگہ پھر انہوں نے جو ہے اللہ تعلق کا مذاق اڑایا نویت اللہ خن تتن کا گن خان. اس کے ایسا مذاق تو ایسا مذاق جو ہے یہ بھی بعض عربی سے گپے بھی جی لگاتے ہیں آپ دیکھو گے کہ میں جب کو بولنے میں استعمال بھی نہیں کرتا فضول بات کو مانا تھا اس بات کو خلاف کی جو کہہ دی گئی جن سے کنگ اللہ اور ہم نے غالبوں پر آزاد میرتنے اقمان سے بھی ماں کا میرے سکون ان کی ابدوری رکنے کی یہاں تک کہ ہم نے تبدیلی کی تو ہم نے جو ان کو ان پر ایسا زابا وہ عذاب کیا تھا اس کام نہیں ہوا کوئی عذاب تھا جو ابھی اللہ کیا تو اس طرح یہ الفاظ کا بدلنا جو ہے یہ خطرناک بات ہے پر الفاظ ان کی بدل کو کر نہیں سکتا حادیث کا بھی الفاظ بدل کر روایت نہیں کر سکتے ہیں نے کروایت کرتے حدیث نے کہا کہ یہ لفظ مجھے بول گیا تو یہ کہا تھا یہ کہا اس کو ایسے ہی روایت کرتے ہیں یہ اور روایت بالمانہ پر ایک اصول ہے کہ اگر حدیث یاد نہیں رہی ہے تو اس کے معنی پر روایت کر سکتے آدمی ایک اس کے وقت آئے گا کہ یہ روایت بالمانہ ہے میں مفہوم جانتا تاکہ الفاظ کی اس سے بچ جائے موسال قوم ہی اور جب پانی مانگا موسل سامنے اپنی قوم کے بعد سے کل نہ تو ہم نے کہا ایباگر حضر مار اپنے اصا کو پتھر پر اور نظر جو ہوا ہوا ہے نا اسے ملانے کی وجہ سے ورنہ یہ پہلی امر ہے پہلے امر یہ ہم آپ پڑیں گے ساگل حضر اے گرداگر مار اپنا, مار اپنا, مار اپنا پتھر پر فن فجر میں تا نکلے اس سے بارہ چشمین اگر میں کلو نہ صرف مشکل <سؤال> پہچان لیا ہر نے اپنا بارہ تھے وہ لڑتے تھے کہ اس قبیلے والے ہمارے اور ہر اپنے سے پانی کھاؤ اور پیو کے اللہ کی روزی اور نہ ملک میں کہ آج بھی سائنس سوچے کہ پتھر سے پانی کیسے بنا ہے اور اس کو اس کو بھی کسی طریقے سے پہنچ جائے اس وقت پتھر سے پانی بھی نکالا جا سکتا ہے بات موجود کریں سائنس کی تحفی کر کر ان کو وہ کل تم جانا لمدہ دن اور جب کہا جب کہا تم نے مسا ہمارے سبر میں کریں گے کہ کھانے پر بدولنا رب بک خرید لینا سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے روزگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے نما تم بردو جوگتا ہے زمین سے نمبک لیا ترکاری اور پسڑی پہ اور گیہوں واد مسور رسل لیا اور پیاز تو اب مدو صرف کھا کر گئے تنگ آ گئے ہیں لند صبر اعلیٰ کھانے پر خبر۔ ذا اللہ سے سوال کر کیا بھائی تنظارے اور زندگی برائے ترکاری کگڑی کگڑی کیسے کیسے سی چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی کی طرح کھاتے ہیں اس کو کس کو ودنا بل رضی و خیریت کیا نے کیا لینا چاہتے وہ چیز ودنا ہے اس کے بندے میں جو بہتر ہے مثلاً فن میں کسی شہر میں تم کو ملے تو ملے جو مانگتے ہو مدرے ترے بتا رہے والمسکرہ اور ڈال دیجیے ان پر ذلت اور محتاجی اور باعب من اللہ اور اور تھی اللہ کا غزل نے اس بال پہ کری ہوا کہ یہ بات ذالک کا دن ہم کام جو سننا بیا اللہ رہا جس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے حسن خدا بندی کو وہ ایک طلوع ندی اور خون کرتے تھے ڈرمنوں کا بغیر حق نہ لال گرم کام جاتی ہوں یہ اس لیے کہ نا فرمان تھے اور ہاتھ پر نہ رہتے بزرگ کے پاس میں بڑی ملکات ہوئی ہم نے کہا کہ یہ پتہ ہے میں کیوں کہا تھا کہ ہم یہ من و سلوا پر خبر نہیں کرتے ہیں نا یہ چیز ہے من و سلوا ہے وہ سخبا کی روزی تو گنا کرتے تھے امال نہیں کرتے تھے تو اس میں فرق آ جاتا نہیں ملتی تھے. تو اس کے لیے بڑا اروا کے بادر سے شروع ہوئی ہاں جی ہم نے کہا کیا کریں ذرا عورت کو دیکھ لیا روزی کم ہو جاتی ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی کم ہو جاتی ہے روزی ریبت کر لی کم ہو جاتی ہے ہاں جیسے آپ لاٹھی اس کے لیے اب کسی کے بات اس کو تو وہ پہلی زندگی ہو جائے تاکہ جو دن چاہے مرضی کرے اپنے گناہوں میں گلے کریں نفس کی شاست پوری کرے اور کھانا بھی نہیں ملے تو اس طرح اللہ پاک ناراض ہو گئے وہ باعد غذم اللہ اللہ کا غزب پر آ گیا تو اس وجہ سے کہ حد ہر چیز اللہ کے اغابات بھی مانتے تھے اور کرموں کو قطر کرتے تھے اور نہ فرمان تھے یہود پر اپنی ضلع ہے تو ہے ابھی تک ہے اس دور میں جا کر گزرتی حکومتیں اور نہ اتنے مال کے ساتھ اب ماتے سے ابھی یہ حکومت ہے ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ برطانیہ اور امریکہ اور برطانیہ نے تیل کی ضرورت پر قبضہ رکھنے کے لیے ایک چھاونی کے طور پر ان کو حکومت فری من کیل ان کا خیال تھا کہ وجیر پر قبضہ کریں پھر ان کو اندازہ ہوا کہ مقاصدات مقدسہ کردہ نہیں کر سکے سامان لڑیں وہ مسلسل لڑیں گے فائدہ جو والی ہو کام کرنے کے لیے ان کا جذبہ استعمال ہو خون کا استعمال ہو ہمارا استعمال ہو تو تو لہٰذا ہے یہود نصارہ تو میں ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں ان الدین امن ہوں ولیدن ہادو و نصارہ و صابین منام الناخر جیسے جو لوگ مسلمان ہوئے جو لوگ یہودی ہوئے نصارہ اور صاحبین جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر ولیم الاخر اور عظر احمد پر امر صالحن اور کئے نیک کام الحمد العمین الدین تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس اللہ خوب اللہ اور نہ ہی ان پر کچھ خوف اور نہ وہ ہمیں کہا کہ سارے احسانار کرسکرہ کرتے ہیں لیکن ایمان والے تو ہے ایمان والے جوہدیوں میں عیسائیوں میں اور شادی میں صرف ایمان لائے اللہ پر آخرت پر اور نیک عمل کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ علی نفی فرمائے گا دنیا کی زندگی آخر کی زندگی رم خوف سے خالی ہوگی اور بڑا آجرم اس اللہ مل آخر، ایمان اللہ پر ایمان آخر پر اور ہم نے تین شبتیں کی ہیں تو رسول نہیں کہا ہوا شاہی تو باقی ہے صاحبین صاحبین جو تھے وہ ناپید ہو گئے ان کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون خیر کون نہیں بعض لوگ کسی خاص علاقے میں کہتے ہیں کہ شیب کے ماننے والے غورب بھی ہیں وہ اس جگہ پر جیا ایمان اور آخر پر ایمان اللہ پر ایمان اور آ... نحکمستین شبتیں بیان کی گئی ہیں تو اس میں ابوالکلام آزاد جیسے آدمی سے بھی رنگی ہوئی ہے تو اس نے لکھا ہے کہ کفار میں سے جو اللہ کو اور آخر کو مانے اور ایمان کریں ان پھر نجات ہو گئی باقی لوگ فرق کیا ہے ایک ایسی بات نہیں ہے بلکہ ایمان بلّہ جہاں پر کیا مطلب ہے کیا پورا ایمان میں ایمان بلّہ ایمان بلّہ سوچ تو میں ایسا گیا ہے وہ کسی موقع پر وہ سہارا جاتا تھا وہ بھی شروع اللہ کی کسی اوپر ڈرا بھی ہو تو کوئی اللہ کا مقصد کر دیتے ہے وہ پھر ڈرنے کی مسئلے اپنے بیو کو لا کر نہ دیکھ کے بعد جب ریٹائر ہوئے تھے نا چلی گئی تھی ان کو چھوڑ سکتا ڈٹی گئی ہے سمجھ گیا چلی گئی ہاں وہ تو تقریباً ایک دو دفعہ آئیے درمیان میں بارہ سال سے وہاں آیا تھا میرے یہاں پر جاتی کر کے پڑھتی دوستی میں یہ بات نہیں آتی ہے رہی کیونکہ امریکہ کا سبھی پر دسی وہی تھی یہ بتایا جا جب اس کے اطباہ ہوگا بات کرتا ہے ظاہر ہے کہ نظیر قرآن کے بعد پوری اعتعمت اعت محمدی یعنی مسلمانوں نے اس کے بغیر نہیں لہٰذا امن امن عبد اللہ رسول ہے قبل کھانڈ ہے یہ سب ہوگا وہ تھا اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور افان کو گھومتور اور بلند کیا تمہارے اوپر کو ہے تور کو ما کے پکڑو جو کتاب ری تم کو ضرور سے وز کرو اور یاد رکھو معافی ہے جو کچھ اس میں ہے لال لگوں کو تاکہ تم ڈرو تو اس طرح ہوا تو یہ ستر آدمی جو گئے تھے حکامات جب لے کر آئے نا یہ موسر صاحب اور ٹور پر تو رات ہوئی اور آپ نے واپس جیت لا کر قوم کو دکھائی اور سنائی تو اس میں احکامات ذرا ساخت تھے مگر ان لوگوں کے حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے تو اولروں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم جب ہم چلاتی خود کہہ دیں گے کہ میری کتاب ہے کم مانیں گے, اوپر دیں گے ان کو بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب ہے نہیں پر سترہ علی میں مسئلہ اسلام کے ساتھ کوئی دور پر گئے تھے واپس آ کر انگوائی تھی کیا بالکل ہے کہ اللہ نے کہا ہماری کتاب مگر شاد اپنی طرف سے اتنی ایمرجنسی کر دی کہ اللہ تاکہ میں ہی فرما دیا تھا تم تھوج قدر ہو سکے کرنا جوڑنا ہو سکے وہ کسی طرح کے واشن کو بھیجے تو ایک بار ضرور کرجبلی شرارت ریزائن کی جانچ میں شرارت کچھ احکامات کی مشقت اور کچھ اس میں اس کا ہلا ملا زیادہ صاف چیز دیا کہ ہم تو اس کتاب پر ہم تو اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتے ہم سر فرشتوں کو گھوم دیا کہ کوئے تور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سرم پر مالک کر یا تو مانو ورنہ بھی گرا آخر چار نہ چار ماننا پڑا بیٹھے ہوئے دیکھا کوا کر لٹک رہا وہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے تو نہیں ماندے, تو اس مانتے ہیں. تو دین کے قبول کرنے میں تو جبر خراب نہیں ہے مسلمان ہونے میں جبر نہیں ہے کیونکہ جب مسلمان ہو جائے تو پھر اس کو جبر سے اسلامی حکومت اعمال کا ہی اور دو امال میں جبر ضروری ہے اسلامی حکومت کے لیے ایک نماز پڑھنے میں اور ایک گاڑی لگتی ہے نماز پڑھنے میں جو ہے تو عام مسلمانوں ہونا ظاہر ہوتے ہیں اور گاڑی رکھنے شکلی مسلمان ہونا دونوں کریں تم تو بلیک تمہارے پھر تم پھر گئے اس کے بعد بلّہ فضل اللہ سے وہ کرنا ہوتا کا فضل تم علیکم تم پر رحمت ہوں اور اس کی مہربانی تم من الخاسرین تو ضرور تم تباہ ہو پھر بھی اللہ نے فضل کیا پھر اللہ نہیںایا اور تو بعد نکلے عجیب ایک بات ہماری زمین جہاں جہاں پر بھی یہ کہتے ہیں سلام کو اللہ تعالہ سے ہمارے لیے یہ یہ لوگ یہ نہیں کہتے ہمارے رب سے یہ کام اپنے رب سے بھی اپنے آج اس ایسی تو لے لے گیا اپنی طبیعت کس طرح کی اچھا